مٹی کو سونا بنانے والے دن ذوالحجہ کے پہلے دس دن بہت اونچے ہیں ان دنوں کے قصے کلام اللہ کا حصہ ہیں ایک بیٹے کی اپنے والد کے سامنے فرما برداری یا ابطف عالمات عمر اور والد کی اللہ پاک کے ساتھ ایسی وفاداری کہ خلیل بن گئے خاص دوست خاص بندے شیطان انہی دنوں انسان کے ہاتھوں ایسا رسوا ہوا کہ آج تک روتا ہے ایام میں حج میں لاکھوں افراد تکبیر کے نعرے کے ساتھ کنکریاں پھینک کر شیطان کو اس کی رسوائی اور ذلت یاد دلاتے ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کر کے فن خواہ بنا کر پھرتا ہے مگر دس ذلحجہ کی رسوائی اسے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندو کے سامنے تو کمزور ہے ذلیل ہے یہ دن بہت عجیب ہیں مٹی کو سونا بنانے والے خون کو نورانی عمل بنانے والے بے قدروں کو اونچی قدر و منزلت دلانے والے منا سارا سال چٹل میدان مگر ان دنوں آلی عشق کی کرارگاہ ارافات سارا سال ایک بے آباد میدان مگر ان دنوں وہ آل جنت کے قافلوں کا میزبان اور بخشش کا کھلا میدان ارے بھائیو ان دنوں تو جانوروں کو وہ مقام ملتا ہے کہ قربانی بن جاتے ہیں اور قربانی یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یا اللہ ہمارے جانوروں جیسے نفس کو بھی ان دنوں کی برکت سے پاکی اور اپنا قربتا فرما دیجیے